بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد ہن صلی علی رسول کریم ہمارے اس پانچ روزہ کورس کا دوسرا دن اور دوسرے دن کی یہ دوسری نشست شروع ہو رہی ہے پہلی نشست میں ہم نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے نقاد سے متعلق اور نے عثمان سے قصاص کے متعلق اور اس کے بعد جنگ جمل کیسے برپا ہوئی کیا ہوا اس بارے میں کچھ آپس میں بات چیت ہم نے کی تھی اب اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے حضرت علی کے دور کا جسے سب سے بڑی آزمائش اور سب سے سنگین مرحلہ کہنا چاہیے وہ تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے اختلاف کا اور یہ اختلاف ویسے تو شروع میں اس کے آثار ظاہر ہو گئے تھے یعنی آپ نے خلافت سنبھالنے کے بعد آپ نے ان کی جانب خاصت بھیجا تھا اور بیعت کے لیے آپ نے ان سے جو اپنی موقف سان کے سامنے پیش کیا کہ ہم مہاجرین انصار نے بیعت کر لی ہے آپ بھی بیعت کر لیں لیکن شام میں غلط فہمیوں کی سزا پھیل چکی تھی اور جو لوگ غلط اطلاعات پھیلا رہے تھے وہ ہر جگہ پھیلا رہے تھے تو شام کے اندر بھی وہ باتیں پہنچ چکی تھی اور ان باتوں کا خلاصہ یہی تھا کہ حضرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے اقتدار کے لیے قتل کرا دیا ہے اور خلافت پر قبضہ کر لیا ہے یہ تو شدت پسند لوگ اس طرح اتنی شدت سے بات کرتے تھے باقی آگئے یہ ضروری نہیں تھی کہ ہر بندہ اس پہ اتنی شدت سے یقین رکھتا تھا کوئی کس حد تک مانتا تھا کوئی کس حد تک مانتا تھا دیکھیں مجموعی طور پر شام کے اندر اتنی بات بالعموم قبول کر لی گئی تھی کہ حضرت علی اس بارے میں تساموں سے کام لے رہے ہیں نرمی سے کام لے رہے ہیں جو حضرت عثمان کے قاتلین کا فل فور انہیں کیفر کردار تک پہنچانا تھا وہ کام آپ نہیں کر رہے اور پھر جو فقی اختلاف میں نے آپ کو جو بتایا وہ یہاں پر بھی پوری طرح تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ قاتلین عثمان کا دائرہ وہ وسیع ہے اس میں وہ سب لوگ آئیں گے جو مدینہ آئے تھے اب وہ کوفہ چلے گئے یا بسرہ چلے گئے یا اپنے اپنے جو بھی علاقوں کو گئے ان سب پہ ہاتھ ڈالنا اور انہیں قصاص ان سے لینا ضروری ہے جبکہ حضرت علی کا فقی نظریہ یہ نہیں تھا اور دونوں فقی نظریوں میں مقبول کون سا ہوا میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کتب فقہ میں مدون ہے موجود ہے لیکن اس وقت یہ فقی اختلاف تھا اور بڑی شدت کے ساتھ تھا اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے بہت سارے فقی مسائل ایسے ہیں جو صحابہ کے درمیان تھے اور بعض میں شدت بھی تھی دونوں بڑے اٹل تھے اس میں لیکن آگے جا کے کسی ایک موقف کے اوپر امت کا اتفاق ہو گیا فکا نے اتفاق کر لیا ٹھیک ہے تو یہ جو حضرت امیر معاوی اور ان کا موقف تھا جمل کے بعد بھی وہ اپنی جگہ پر ہی تھا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ میں حضرت علی کو خلافت کا سب سے زیادہ احل تو بالکل مانتا ہوں کہ ان سے زیادہ محترم ان سے زیادہ علم والی ان سے زیادہ فضیلت والی شخصیت کوئی نہیں ہے لیکن ہم ان سے بیت کیسے کریں کہ جبکہ وہ ایک بہت ضروری امر ہے بہت ضروری اللہ کا حکم ہے قاتلوں سے قصاص لینا وہ نہیں کر رہے تو انہوں نے بیعت کے لیے شرط پیش کر دی کہ آپ ان سب لوگوں کو قصاص لے کے کیفر کردار تک پہنچائیں تو ہم سب سے پہلے آپ سے بیعت کر لیں گے اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر ہم آپ پہ اطمینان نہیں کر سکتے ہمارے شک کو شبہات باقی رہیں گے تو ایسی حالت میں تو ہم پھر معذور ہیں آپ سے کیسے بیعت کریں اس صورت کو خراب کرنے میں کئی لوگوں نے حصہ لیا جن میں بعض کے نام بھی تاریخ صحابی نہیں تھے ان میں کوئی بھی دوسرے لوگ تھے لیکن وہ اپنے قبیلوں کا روساتے ہو سکتا ہے میں بعض سفید ریش بعد قسم کے لوگ بھی ہوں یعنی جو دیکھنے میں بڑے معتبر نظر آتے تھے امام تیمیہ رحمہ اللہ نے منہا جو سننا لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے حضرت علی کے سامنے حضرت امیر کے سامنے جا کے قسمیں کھا کے کہا تھا اس طرف سے گئے تھے مدینہ منورہ اور یہ اطراف و اکناف کے علاقوں سے یعنی عرب سے وہاں گئے اور وہاں جا کے ان کے سامنے قسم کھا کے کہا کہ علی ہی نے حضرت عثمان کو قتل کرایا ہے اقتدار پہ قبضہ کرنے کے لیے اور اس میں آپ یہ دیکھیں ذرا عام طور پر جو کوئی کیس ہوتا ہے نا اس کیس کے اندر انسپٹر ہے تفتیشی آفیسر ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے قتل سے بینیفٹ کس کو ملا ہے ایسا ہے کہ نہیں تو یہ بھی ایک چیز بدگمانی کی وجہ بن رہی تھی اگرچہ وہ بدگمانی درست نہیں تھی بالکل غلط بات تھی لیکن وہ بات چل رہی تھی اچھا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک بندہ جو اپنی جگہ پر ہوتا ہے نا جس کے سامنے واقعات پیش آئے ہیں وہ واقعات کو جس انداز سے جانتا ہے دور والا اس طرح نہیں جان سکتا آپ کے ملک کے اندر واقعہ جناب وہ کراچی میں پیش یہاں پر جبکہ آج کل تو جناب سوشل میڈیا ہے ویڈیوز بن جاتی ہیں ٹھیک ہے اور سی سی ٹی وی فوٹیج آپ کے سامنے آ جاتے ہیں پھر بھی جو بندہ وہاں پر ہے اگر آپ وہاں جا کے بعد دیکھیں گے تو بعض بہت واقعی کی بالکل ہی الگ شکل سامنے آئی کئی ایسے سامنے ہماری باتیں موجود ہیں کہ وہ اخباروں میں آتی رہیں سوشل میڈیا پہ آتی رہیں اب پھر ہم نے اپنے کچھ بانس ذرائع سے کسی بندے کو بھیجا یہ تفاقر وہ بندہ وہاں پر موجود تھا اور ہم نے اسے فون کر کے پوچھا یہ جب وہاں سے آیا ہم نے تفصیلات پوچھی تو وہ تفصیلات بہت ہی الگ تھی بات سمجھ آئی <تصفح> تو حدیث میں لئی سل خبر کل معائنہ خبر و معائنہ کے برابر نہیں تو اہل مدینہ تو حضرت علی کا پورا اعتماد کر رہے تھے ان کے تو سامنے تھا سب کچھ لیکن جو باہر تھے وہاں خبروں کے ذریعے باتیں پوچھی پہنچی تھیں مکس خبریں تھیں اور وہاں جب اس قسم کے لوگوں نے قسمیں کھا کے بھی بیان کر دیا تو قسم تو بعض اوقات حجت ہو جاتی ہے نا حجرت شریح بھی بن جاتی ہے قسم کھا کے بندہ دو دو تین تین بندے گواہیاں دے رہے ہیں ہمارے سامنے کئی کئی بندے گواہیاں دے رہے ہیں تو خیر حضرت امیر معاویہ رضیوں نے براہ راست تو حضرت علی پہ الزام نہیں لگایا لیکن صرف انہوں نے یہی کہا کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں تاکہ آپ کی برات ثابت ہو جائے یا تو خود کو سانس لے لیں یہ ہمارے حوالے کر دیں تاکہ آپ کی برات ثابت ہو جائے اور حضرت علی ایسا نہیں کر سکتے تھے فقی موقف ان کا یہ تھا نہیں یہاں یعنی تھوڑی سی بات ایک کوئی پوچھ سکتا ہے کہ حضرت علی نے اپنا موقف ان کے سامنے بیان کیا تھا تو کہاں کیا تھا ہو سکتا ہے بیان کیا ہو اور راویوں نے نقل نہ کیا ہو امکان ہے لیکن ایک بات جو زیادہ واضح ہے وہ اس وقت حالات میں جذباتی کیفیت اتنی شدید تھی کہ ایسے فقی مباحث کو جو عام طور پر اطمینان سے بیٹھ کے علمی مباحثے کی شکل میں بیٹھ کے ہوتے ہیں وہ فضا تو اس وقت تھی نہیں نا بہت شدید اضطرابی کیفیت تھی استرام کی آپ انتہا یہ دیکھیں کہ حضرت علی نے یہ پیشکش کی تھی دیکھیں پہلے اطمینان ہوگا پھر آپ دوسرے کا موقف سنیں گے نا یا اس کی تفصیل میں آپ جائیں گے پہلے نفس سے جیسے کہتے ہیں بدگمانی یا غلط فہمی اس کو ذرا پیچھے کیا تو حضرت علی نے یہ پیشکش کی آپ نے فرمایا کہ اے بنو میہ اگر آپ چاہو تو میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر میں قسم کھانے کو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھانے کو تیار ہوں کہ حضرت عثمان کے قتل میں میرا کسی قسم کا کردار نہیں ہے نہ میں نے قتل کیا نہ کروایا نہ کسی کو بھارا ٹھیک ہے لیکن وہاں پر یہ اس پیشکش کا بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا اتنا استراب اتنا تھا حیجان اتنا تھا تو اب صورتحال کیا بن رہی تھی صورتحال وہی بن رہی تھی جو فقی اصطلاح کے مطابق جس پر خروج کا اطلاع ہو جاتا ہے یعنی ایک پورا علاقہ تھا اس علاقے میں مسلمان تھے تابعین تو ہزار ہاتھ ہے بعد صاحب کرام بھی تھے اور مسلح بھی تھے طاقت بھی ان کے پاس تھی ایک علاقہ غلب و علا بلد والی شکل آ گئی تھی اور خلیفہ کی اطاعت ظاہر نہیں تھی دونوں باتیں جمع ہو گئی تھی. اگرچہ قسم انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا کہ ان وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم اس طرح کر رہے ہیں ہم خروج کر رہے ہیں ان کو تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کوئی شرن خروج کی صادق آ رہی ہے بلکہ ان کے لحاظ سے وہ جس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے تھے ان کے نزدیک خروج کا اطلاق حضرت علی ان کے ساتھیوں پر ہو رہا تھا ان کے لحاظ کی بات کر رہا ہوں اور یہ ایک ایسی چیز تھی جس کو خود حضرت علی نے بیان کیا خود حضرت علی نے اس کا بیان کیا تو آپ نے فرمایا جب لوگوں نے بعض لوگوں نے شدت پسند میں نے عرص کیا ہر جگہ تھے حالات خراب کرنے والے مسائل کو پیچیدہ کرنے والے تو انہوں نے شام کے بارے میں یہ کہا کہ جی یہ کافر ہو گئے ہیں، یہ بے دین ہو گئے ہیں، فلاں ہیں جیسے آپ،, آپ کی اطاعت نہیں کر رہے تو آپ نے فرمایا کہ اخوانا بغائی ہیں ہمارے وہ خروج انہوں نے کیا ہے لیکن ہمارے بھائی ہیں اور دوسری ایک آپ نے زیادہ وضاحت سے آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ ضامنہ انہم ہم بغو عالئینہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے ہمارے خلاف عروج کیا ہے وہ زاموں اننا نہ بغینہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ خروج ہم لوگ کر رہے ہیں وہ کس لحاظ سے وہ یہ کہتے تھے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہ علاقہ ہمارے پاس تھا ہم گورنر تھے یہاں کے ٹھیک ہے اور حضرت عثمان کو باغیوں نے قتل کر دیا اور وہ باغی حضرت علی کے ساتھ ہیں تو حضرت علی کی حیثیت اب ایک شیعہ باغیہ کے سربراہ کی ہے وہ خود بہت محترم ہے خود انتہائی قابل احترام ہے بزرگ ہیں معذم ہے سب کچھ ہے تو اپنی اس حیثیت کو صاف کرنے کے لیے یا اگر یہ اہتحام ہے شکوک ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنی قوت سے کام لیں ان لوگوں کو پکڑ لیں خود قتل کر دیں اگر خود نہیں کر سکتے ہمارے حوالے کر سکتے اب یہ بات بڑی پیچیدہ ہو گئی تھی اور علماء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اہل شام کی غلطی تو اپنی جگہ پر ہے لیکن وہ معذور تھے اس میں وہ اس کے اندر معذور تھے ان کے پاس جو خبریں تھیں معلومات تھیں اس میں اس کے سوا کچھ سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ آسان یعنی بہرحال جب صورتحال یہ تھی تو حضرت علی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پھر دو راستے تھے ایک تو یہ کہ خاموش بیٹھ جاتے ٹھیک ہے وہ غلطی ہے وہاں پہ اس غلطی کو ان کے حال پہ ہم چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک hmm. ہے ایک صورت یہ تھی اور ایک صورت یہ تھی کہ اس غلطی کو سدھارنے کی کوشش کی جائے اولین مذاکرات کے ساتھ اور اگر مذاکرات نہیں ہوتے تو پھر ریاستی طاقت استعمال کی جائے یہ دو راستے تھے اگر پہلا راستہ حضرت علی اختیار کرتے جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہوتے ہیں حضرت علی نے کیوں کیا شام پر حملہ کیوں کیا وہ بیٹھے رہتے اپنی جگہ پر مسئلہ آہستہ آہستہ آہستہ وہ حل ہو جاتا کہنے کو بات اچھی ہے اور ایک طبیع خواہش ہر مسلمان کی ہوتی ہے کہ لڑائی وغیرہ نہ ہوتی بالکل نہ ہوتی ٹھیک ہے لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ چیزیں ساری اللہ کی طرف سے کروائی گئی ہیں ان میں شریعت کی تکمیل مقصود تھی ٹھیک جمل کے اندر جو بات ہوئی تھی وہاں پر وہ بات اس طرح واضح نہیں تھی کہ اچانک لڑائی تھی اگر بعد میں مسلمانوں کے سامنے یہ مسئلہ آئے قیامت تک اس امت نے رہنا ہے اور مسائل سارے آنے ہیں جو بھی ہیں شرعی مسائل کہ اگر مسلمانوں کی ایک جماعت ایک علاقے پر قابض ہو جائے چاہے کسی جائز وجہ سے تو حکمران قص دن تیاری کے ساتھ اس کے خلاف ریاستی طاقت استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اگر حضرت علی نہ کرتے ہیں عثمان رضی میں پہلے بھی نہیں کی حضرت علی بھی نہ کرتے تو یہ پختہ ضابطہ بن جاتا قیامت تک کے لیے کہ اسلامی شریعت میں مسلمان حکمران کسی علیحدہ ہونے والے علاقے کو دوبارہ نہیں لے سکتا جائز ہی نہیں ہے تدار اٹھائی نہیں سکتے جب اسلامی سیاست ضابطہ بن جاتا اس کا نتیجہ کیا نکلتا دنیا میں سب سے کمزور حکومتیں مسلمانوں کی ہوتی یعنی سب سے کمزور حکومت وہ ہوتی جو کہتی ہیں ہم شریعت کے مطابق چلیں گے پاکستان ایک ملک ہے آپ تصور کریں کہ اگر شرعی ذات یہی ہو حکمران شریعت کا پابند ہو سندھ والے الگ ہو جائیں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے انہوں نے کہہ دیا جی دی, پاکستان نہ کھپے سندھو دیش کھپے الگ ہو گیا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے پھر سندھ کے اندر کراچی والے کہیں جی کراچی کو ہم جنابور بنانا چاہتے ہیں جی. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر آپ شریعت پہ چلنا چاہتے ہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ بس یہ کہیں بھائی نہ کرو کہیں تو کریں گے نہ کرو کریں گے اچھا بھائی کر لیا تو کر لیا تو جو شریعت کے مطابق چلنے والی حکومت ہوتی دنیا میں اتنی کمزور حکومت ہوتی اس بات کی کوئی ضمانت نہیں تھی کہ ایک حکومت ایک مہینے کے اندر وہ تیس حصوں میں نہیں بڑھ جائے گی کوئی ضمانت نہیں تھی آس میں تو اللہ نے یہ تکمیل شریعت کرانی تھی کہ ضرورت پڑنے پہ حکمران ریاستی طاقت استعمال کر سکتا ہے تو حضرت علی نے پھر وہ کیا اور آپ گئے ہیں لشکر لے کے ٹھیک ہے مطلب یہاں پر ایک پوائنٹ اور بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ایسا نہیں تھا کہ حضرت علی شام کے اندر گھستے چلے گئے ہوں اور وہ حضرات دمشق میں آرام سے بیٹھے ہوں ایسا نہیں تھا پانچ چھ سو کلو یہ چلے ہیں تو تین چار سو کلو وہ بھی آئے ہیں بات میں جو مقابلہ آمنا سامنا سرحد کے اوپر ہوا ہے سرحد کے اوپر ہوا ہے اگر یہ حضرات سرحد عبور نہ کرتے تو کوئی بعید نہیں تھا وہ سرحد عبور کر کے یہاں جاتے وہ حضرات اپنے مشن میں مخلص تھے کہ نہیں مخلص تھے نا حضرت علی کو انہوں نے خط میں لکھا تھا کہ اللہ کی قسم ہم حضرت عثمان کے قاتلوں کو بحر و بر میں تلاش کریں گے یہاں تک کہ اس کوشش میں یا تو ہم انہیں کیفر کردار تک پہنچا دیں یا ہم اللہ سے جا ملیں معمولی بات نہیں ہے یہ بھی وہ بھی جانا تیری بھی رکھ کے آئے تھے اور اللہ کے لیے آئے تھے دنیا کے لیے نہیں تو جو لوگ اتنے مخلص ہیں اپنے عظم میں اپنے مشن میں وہ کیا ہے اس مطالبے کو لے کے شام میں اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے بالکل نہیں انہوں نے گھروں سے نکلنا تھا وہ بھی تیاری پوری کر رہے تھے وہ بھی روانہ ہوئے ہیں آپ بھی روانہ ہوئے ہیں سرحد پر آ کر یہ ہوا ہے کہ حضرت امیر معاگی نے سرحد کو عبور نہیں کیا کر سکتے تھے نہیں کیا وہ پہلے پہنچ گئے تھے سرحد پہ حضرت علی بعد میں پہنچے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے عبور کیوں نہیں کیا یہ بھی ایک دلچسپ چیز ہے حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے فوجی انتظام کا بہت زیادہ سلیقہ دیا تھا حضرت علی بھی تھے لیکن میں صرف ان کی ایک خاص چیز بیان کر رہا ہوں انتظام کا خاص طور پہ فوجی انتظام کا بہت زیادہ ان کو سلیقہ دیا تھا یہاں جو سرت تھی نا بیچ میں دریائے فرات تھا ان کے ساتھ ستر ہزار حضرت علی کے ساتھ ایک لاکھ بہت اتنی بڑی فوج خلفۂ راشدین کے زمانے میں کہیں اور جمع بھی نہیں ہوئی مگر یہ تعداد صحیح ہے اس سے مبالغہ نہیں ہے یہ پکے راویوں کی روایات ہیں وہ اگر سرد کو عبور کرتے تو حضرت علی کے لشکر کی میں تعداد زیادہ تھی اور تھے تو دونوں ہی جنگجو تو اگر پیچھے ہٹنا پڑتا تو خطرہ تھا کہ شامی فوج وہ دریا کے اندر گر سکتی ہے پسپائی مشکل ہو جائے گی ماہر جرنیل کتنی بڑی فوج ہو کامیابی کے انف... اگر امکانات نوے فیصد بھی ہو نا جو عام طور پہ کم ہی ہوتے ہیں تب بھی وہ پیچھے ہٹنے کا راستہ اپنے لیے رکھتا ہے وہ بند نہیں ہو جاتا کہ پیچھے ہٹوں تو ہٹنے کی جگہ ہی نہ ہو میں نے جیسے بتایا کل جنگ یرموک میں حضرت امر نے کہا پیچھے آ جاؤ عرب کی سرحد پہ آ جاؤ تاکہ شکست ہو تو پیچھے آپ ریگستانوں میں آ جاؤ تو وہ دریا کے پار ہی وہیں پہ رک گئے پھر حضرت علی پہنچے ہیں اور حضرت علی نے دریا عبور کیا ہے پل بنوایا ہے دریا عبور کیا ہے اس کے پار ان کا لشکر میدان کو چھوڑ کے ایک طرف تھا تو آپ کو بھی خیمہ گا ادھر بھی لگ گئی ادھر بھی لگ گئی اور بنیادی طور پہ تو دونوں لڑنا نہیں چاہتے تھے دونوں یہ چاہتے تھے کہ بات چیت کے ذریعے مسئلہ طے ہو اس لیے کوئی ایک دو دن نہیں دو چار ہفتے نہیں بعض روایات کے مطابق دو مہینے بعض کے مطابق تین مہینے لیکن دو مہینے کا خال وہ ایسا ہے کہ مذاکرات چلتے رہیں ان مذاکرات میں بنیادی بات طے نہیں ہوئی ہے جو فقی اختلاف تھا نا اس میں کوئی ایک دوسرے کے ہم نوا نہیں ہوا ڈیڈ لاک ہو گیا جب ڈیڈ لاک ہو گیا تو یہ صورت لا و تو نہیں ہو سکتی تھی کہ کئی سالوں تک اسی طرح رہتا آخر میں تلوار چلنی تھی لیکن یہ بات بھی کتابوں میں کتب تاریخ کے اندر موجود ہے کہ حضرت علی کا اسوا ایسی تمام لڑائیوں کے اندر حملے میں پہل کا نہیں تھا حملے میں پہل کا نہیں تھا اور اسی لیے پھر جو فقہان احکام بغات کے لیے مسمت کیے ہیں اس میں آپ متون کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امام جو ہے قتال کی ابتدا نہیں کرے گا بغات سے مذاکرات کی دعوت دے گا تیاری کر لے گا سفید سب کچھ ہو جائے گا ابتدائی قطال وہ نہیں کرے گا وہم بدعب وہ لڑائی کی ابتدا کریں گے تو پھر آپ بھی حملہ کریں گے ٹھیک ہے اصل متون کا مسئلہ تو یہ اگرچہ شروعات کے اندر پھر دیگر عرابی لکھ دیتے ہیں کہ اگر امام کو یہ خطرہ ہو کہ ان کی طرف سے پہل کرنے کی صورت میں ہمیں شکست ہو سکتی ہے یا نقصان ہو سکتا ہے پھر وہ ابتدائی قتال بھی کر سکتا ہے لیکن اصل جو چیز ہے جو اسوائے حضرت علی سے جو چیز ہے وہ یہ کہ امام قتال کی ابتدا نہیں کرے گا تو جو تحوی شریف میں اس بارے میں ایک روایت بھی اگر آپ باب الوغاث سے متعلق دیں تحوی کے اندر روایت بھی موجود ہے کہ حضرت پہلی اس رمایہ کے قتل کی ابتدا آپ نے نہیں کرنی خیر جب آمنے سامنے ہیں تو لڑائی تو چھڑنی تھی پھر لڑائی چھڑی ہے اور بہت خونریز لڑائی ہوئی ہے تین دن تک لڑائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ صرف تاریخی روایات نہیں ہے اس کی مختلف اس کے ٹکڑے کتب حدیث کے اندر بھی آپ کو مل جاتے ہیں حتیٰ کہ آخری لڑائی جو آخری شبد جس کو لئیت الحریر کہا جاتا ہے اس کا ذکر کتب حدیث میں موجود ہے کہ حضرت علی نے تسبیہات فاطمہ کا ذکر فرمایا کہ نبی پاسلم نبی تعلیم کی ہے تسبیہات فاطمہ زندگی بھر مجھ سے کبھی نہیں چھوٹی ہیں کسی رات میں نہیں چھوٹی ہیں تو کسی نے کہا کہ لئیت الحریر میں بھی آپ سے نہیں چھوٹی آپ نے فرمایا نہیں اس رات میں بھی نہیں چھوٹی اس رات کو لیٹ ہو گئی تھی لیکن اس رات میں میں اس کو دیر کے ساتھ میں نے لیا تھا حریر کہتے ہیں آہو بکا کو تو اس رات کے اندر جو زخمیوں کی آہو بکا تھی آوازیں تھیں ہنگامہ تھا اس کی وجہ سے اس کو حریر کہتے ہیں اس رات کی ابتدا ایسے ہوئی تھی کہ تین دن کا تین دن تک لڑائی ہوئی ہے اور کوئی اس کا نتیجہ بظاہر نہیں نکل رہا دونوں طرف سے بہت زیادہ لوگ شہید ہو چکے تھے زخمی ہو چکے تھے تیسرے دن کی لڑائی میں مغرب کی نماز سے پہلے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے انہوں نے دودھ کا پیالہ پیا اور فرمایا کہ مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آخری چیز جو تم دنیا میں پیو گے وہ دودھ کا ایک پیالہ ہوگا اس کے بعد افطار ہوا نماز ہوئی اور پھر آگے وہ حملہ انہوں نے کیا اور اس حملے کے اندر حضرت عمار بن یاسر شامی فوج کے بعد حضرات کے ہاتھوں شہید ہو گئے ظاہر تو لڑائی تھی تو لڑائی میں کوئی پھولوں کے گلدستے تو پیش نہیں ہوتے نا تو جنگ ہے تلواریں دونوں طرح چل رہی ہیں ہے؟ تو اس میں اگر بان صاحب کے ہاتھوں صحابہ شہید ہوئے ہیں یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے وہ تو ہونا ہی تھا تو حضرت عمار جو شہید, ہوئے جن کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں ان میں سب سے مشہور نام ہے ابو الغاد الجہنی کا جو مشہور قول کے مطابق صحابی ہیں بعض میں تابئی بھی کہا ہے ایک دو اور حضرات بھی تھے کسی نے نیزا مارا کسی نے تلوار ماری ابو الغادی خود بیان کرتے ہیں اس کو بڑی مضبوط سند کے ساتھ کتب حدیث میں روایت موجود ہے یہ بعض روایت پہ تھوڑا بہت کلام وہ ہوتا ہے لیکن روایت اپنی جگہ مضبوط ہے اور تمام جتنے بھی ہمارے فقہاں ہیں محدثین ہیں انہوں نے اس کو مانا ہے یعنی امام بخاری نے انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمار کو قتل کرنے والے ابوالغادی الجوہنی تھے امام مسلم نے بھی یہ لکھا ہے میرے خیال یہ دو نام بہت کافی ہیں ٹھیک ہے تو وہ خود کہتے ہیں کہ میرے سامنے حضرت عمار بن یاسر آئے اور وہ بڑے نیک لوگوں میں سے تھے وہ بڑے اچھے لوگوں میں سے تھے ہمیں پتہ نہیں تھا حضرت انہوں نے وہ ہیلمٹ پہنا ہوا تھا خود ہوتا ہے نا لوہے کا ہیلمٹ پہنا ہوا تھا تو ایک بندے نے نیزے سے حملہ کیا اور میں نے تلوار ماری یہ تلوار ماری تو گر گئے وہ شہید ہو گئے تو اس کے بعد ان کا جو ہیلمٹ اتارا تو پھر ہم نے دیکھا حضرت عمار تو جب حضرت امار شہید ہو گئے ہیں اس وقت بہت سے لوگ ایسے تھے جو آ گئے تھے جنگ میں لیکن لڑائی میں شریک نہیں تھے وہی کہتے پتہ نہیں یار کون صحیح ہے کون غلط ہے دونوں طرف سے نیک لوگ ہیں لیکن حضرت عمار کے بارے میں ایک حدیث بڑی مشہور تھی اور صحیح حدیث ہے بعض علماء نے یہاں تک ہے متواتر حدیث میں اٹھائیس صحابہ سے تو میں نے خود اس کو دیکھا ہے کتب حدیث میں کہا اٹھائیس صحابہ کو تو میں نے نکالا ہے نوٹ کیا ہے حوالے دیے ہیں جمع کیے ہیں اس میں حضرت عمار کے بارے میں یہ ہے کہ تخت الحل الباغیہ حضرت عمار فی باغیہ کے ہاتھوں شہید ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ حدیث چونکہ لوگوں کا معلوم تھی بہت سے لوگوں کا معلوم تھی تو اس لیے اس واقعے کے بعد کئی لوگوں کے نام اسماء و رجال وغیرہ میں ملتے ہیں کہ جو غیر جانبدار تھے سائٹ پہ کھڑے تھے وہ بھی حضرت علی کے لشکر میں آ بعض حضرات حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں ایسے بعض نام آتے ہیں کہ وہ بھی ادھر اور اس اس دن لڑائی اور شدید ہو گئی روزانہ تو شام کی لڑائی رک جاتی تھی اب جب حضرت ہمارے شہید ہوئے ہیں تو لڑائی دونوں طرف سے جوش میں اضافہ ہو گیا اور بہت ہی شدید لڑائی ہوئی ہے آپ کہیں گے کہ پھر ان حضرات نے لڑائی کیوں نہیں روکی ان حضرات نے اہل شام نے لڑائی کیوں نہیں روکی اہل شام کا ایک خاص تو آپ یوں کہہ لیں کہ تربیت کا ایک نظام کہہ لیں مشہور تھا طاعت اہل شام تو اہل شام وہ تعاون اہل شام شام والوں کا تعاون مشہور ہے ہر چند سال بعد تعاون پھیل جاتا ہے ٹھیک ہے اور شام والوں کی اطاعت مشہور ہے ٹھیک ہے جیسے امیر کہے گا ویسے چلیں گے بات سمجھا رہی یعنی تھی اہل عراق میں ان کی ذہانت مشہور تھی جو ذہین ہوتا ہے اختلاف بھی بہت کرتے ہیں تو حضرت علی سی بھی لوگ اختلاف کرتے تھے بہت اختلاف کرتے تھے ایک بڑی مشہور چیز ہے انہی مشاجرات ہی کی روایت ہے مشہور کہ جو سفیر تھا وہ حضرت امیر معاویہ کے پاس گیا رضی اللہ تعالیٰ نے ان, ان سے بات کی اور جنگ کی تیاری ہو رہی تھی تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ سفیر آئے ہیں اور یہ انہوں نے بات کی ہے اے لوگ تم کیا کہتے ہو تو سب نے کہا کہ جو آپ کہیں جو آپ کہیں بس خاموش پورا لشکر خاموش ہے اب وہ حضرت علی کے پاس گیا اور کہا کہ ان کی طرف سے میں یہ دیکھ کے آئے آپ تو حضرت لوگوں کیا کہتے ہو تو ہر بندہ اپنی اپنی بات کہہ رہا تھا ہر بندہ یعنی مختلف آوازیں اور شور وغیرہ یہ فرق تھا اور یہی اس فرق کی بڑی وجہ جیسے میں نے کہا کہ اصل تیسو ذہانت کا فرق ہے اہل عراق دنیا میں بہت ہی زیادہ ذہین لوگ تھے اور اس ذہین ہونے کی وجہ سے اختلاف بھی تھا اور اس ذہانت کا کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارے جو فقی مکاتب فکر ہیں ہمارے چار فقی مکاتب فکر ان میں سے اڑھائی کا تعلق تو عراق سے ہے ٹھیک ہے کا تعلق حجاز سے اڑھائی میں اس طور پر کہہ رہا ہوں کہ فقہ حنفی عراقی ہے فقہ حمبلی امام احمد بن حمل بغداد میں تھے نا وہ بھی عراقی ہے فقہ مالکی وہ حجازی ہے مدینہ میں تھے فقہ شاسی اس کی ابتدا عراق میں ہوئی ہے اور انتہا مصر میں ہوئی ہے ٹھیک ہے اڑھائی کوئی آپ نہیں لیتے اگر آپ دو بھی کہہ لیں تو چار میں سے اگر دو ایک جگہ پر ہیں اور دو, دو الگ الگ ملکوں میں ہیں تو اہل عراق کی برتری ثابت ہو جاتی ہے مگر اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی تھا کہ جو ذہین لوگ ہوتے ہیں اختلاف کرتے ہیں اختلاف میں اگر وہ حدود سے باہر ہو جائیں تو پھر فطنے بھی پیدا ہوتے ہیں تو بہت زیادہ فتنوں کے بانی بڑے بڑے فرقوں کے بانی وہ بھی عراق میں پیدا ہوئے ہیں اگر سے اکثریت ان کے ساتھ نہیں تھی تو تھوڑے لوگ ہوتے تھے ہمیشہ لیکن یہ چیز بھی آپ ذہن میں رکھیں تو جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ واقعہ آیا تو انہوں نے اس حدیث کی ایک تعویل جو ان کے ذہن میں آئی انہوں نے وہ بیان کر دی اور اس طویل کو لوگوں نے تو تعویل اگر کو نہیں دیکھنا تو انہوں نے کہا ہمارے امیر اشارہ کیا کرتے ہیں اس کے مطابق چلنا ہے تو لڑائی وہ جاری رہی ہے اور اس دن رات کے آخر تک وہ جاری رہی ہے رات کے آخر میں تو پھر اتنے زیادہ لوگ شہید ہو گئے تھے اتنی زیادہ کہ دونوں طرف سے اب لڑنے کا مزید صورت حال ہی نہیں تھی تو اہل شام کی طرف سے ایک وقتی جیسے جنگ بندی تھوڑی جو ہوتی ہے روزانہ ہوتی ہے روٹین کی جنگ بندی جو روز ہوتی ہے شام کو اب تو رات ہو گئی ہے تو جنگ کو بند کریں تاکہ ہم لاشوں وغیرہ دفنا لیں حضرت علی نے بھی کہا ٹھیک ہے وہ جنگ رک گئی رات آپ کے آخری ٹائم اب جنگ کے رکنے کے بعد اگلے دن جو ہے نا لڑائی نہیں ہوئی ہے بلکہ لاشوں وغیرہ کی تدفین وغیرہ ہوتی رہی ہے اور نماز جنازہ وغیرہ پڑھ کے دفن کرتے رہیں اسی دوران پھر حضرت امیر معاویر کی جانب سے پیغام آیا کہ ہم اس میں قرآن کے مطابق ہم اس پہ فیصلہ کرتے ہیں تو حضرت علی نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ قرآن پہ عمل کرنے والا کون ہے ٹھیک ہے یہ صحیح حدیث و قطب حدیث کے اندر یہ واقعہ اس طریقے سے موجود ہے تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے قرآن کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے تو ہم قرآن سے پیچھے کیوں اٹھیں گے بعض روایات کے اندر اس میں یہ بھی ہے کہ ان حضرات نے قرآن مجید نیزوں کے ساتھ باندھ کے اوپر کیے تھے اس حد تک ماننے میں حرج نہیں ہے کہ جب قرآن مجید دکھانا دور سے لوگ دیکھ لیں اور اس کی عزت اور عظمت کا احترام کرتے ہوئے آپس میں ہاتھ اپنے نیچے کر لیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے البتہ جو غلط باتیں ان میں داخل ہیں بعض بہت غلط باتیں آ, افسوس کی بات یہ کہ ہماری تمام اردو تاریخوں کے اندر وہ چیز موجود ہے یعنی تاریخ اکبر شاہ نجیب آبادی میں آپ دیکھ لیں تاریخ ملت میں آپ دیکھ لیں اور اردو کتابوں میں اکثر یہ چیز موجود ہے اور بہت ہی میں اسے اگر بکواس کہوں تو بعید مطلب غلط نہیں ہوگا اس میں یہ ہے کہ جب یہ روایت جب حضرت علی کو آ, انہوں نے پیش کی اس صلح کی پیش قرآن میں فیصلہ کر لیں اور لوگوں نے بھی حضرت علی سے کہا قرآن پہ فیصلہ کر لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں تو حضرت علی نے کہا تو ان کو جانتے نہیں ہوں انہم لیسو بی اہل قرآن یہ قرآن والے لوگ ہے ہی نہیں ہے یعنی منکرین قرآن ہے من منظال حضرت علی نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا حضرت علی کے سامنے اگر دوسروں نے ایسا کہا کسی شر پسند نے جنگ کے دوران بعض لوگوں نے کہا تھا قد کا فراہم تو آپ نے اس کی سختی سے تردید کی آپ نے بھی, حضر عمار بن یاستر بھی دیگر صاحبہ سختی ہے بھائی مسلمان بھائی ہمارے اختلاف ہمارا جس حد تک ہے اسی حد تک ہے ٹھیک ہے اب جب آپ اس روایت کے راوی کو دیکھیں گے نا بتائیں اس روایت سے صحابہ پہ تان ہے کہ نہیں اگر صحابہ کو کہا جائے کہ لیسو سو بھی قرآن یہ قرآن والے نہیں ہیں تو بتائیں قرآن والا ہے کون پھر صحابہ کو منکرین قرآن کہے تو مومن کون ہے دنیا میں تان تو بہت واضح بہت, بہت بڑا تان ہے جب راوی کو آپ دیکھتے ہیں تو اس کا راوی ہے لوت طبن یاحیہ ابو مخنف جس کے بارے میں اسماء رجال کے حضرات کہتے ہیں کہ رافضی محترق قن جلا بھنا رافظی ہے صرف رافضی نہیں ہے جلا بھنا رافظی ہے تو ایسے گرے پڑے لوگوں کی فضولیات اور ان کی کیا خرافات کو لے کے بغیر تحقیق کے تاریخ میں داخل کرنا یہ آج کل ہمارا وطیرہ بنا ہوا قسم کی خرافات نہ حضرت علی کے بارے میں قبول ہیں نہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں قبول ہیں کسی صحابی کے بارے میں قبول نہیں ہیں تو جو صحیح روایات کے اندر ہے حضرت علی نے بڑی عزت و احترام ان کی بات کو قبول کیا بات چیت شروع ہوئی ہے اور ایک بڑا حکیمانہ فیصلہ کیا کہ اس وقت تو جذبات بہت زیادہ شدت میں دونوں طرف کے کیونکہ اتنے بندے قتل ہوئے کوئی کسی کا بھائی ہے کوئی کسی کا چچا ہے تو اس لیے ہم اس کے لیے چند مہینے بعد کا ٹائم مقرر کرتے ہیں ابھی تو پہلی چیز یہ کہ اپنے اپنے گھروں میں جائیں سارے پھر چند مہینے کے بعد فریقین کے نمائندے جمع ہوں گے مذاکرات کریں گے پھر انشاءاللہ کوئی خیر کا فیصلہ ہو جائے گا وہ بندے بھی طے کر لئے حضرت علی کی طرف سے حضرت ابو مساشری اور حضرت امیر مالیہ کی طرف سے حضرت عامرآز ٹھیک ہے اور چند مہینے کے بعد دوبت الجندل جو ایک سردی مقام تھا وہاں پہ آ جائیں گے تو تمام فوجیں پھر وہاں سے واپس چلی گئیں عالم اسلام دوبارہ جو امن کا ٹائم تھا واپس آ گیا سرحدیں تھیں الگ شام والے الگ تھے یا الگ تھے اور اس کے کچھ عرصے بعد حضرت امیر مصر بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا ٹھیک ہے مصر میں ہاتھ لینے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جو حضرت علی گورنر وہاں پہ تھے وہ اس کو سنبھال نہیں سکے تھے ٹھیک <تصفح> ہے جی تو ظاہر حالت جنگ تو صلح جی تو ابھی نہیں ہوئی تھی ابھی تو صحیح کی بات چیت ہم کریں کچھ طے کریں گے فی جنگ بند کر دیں فوجیں لوٹ جائیں فوجیں لوٹ گئیں تو اس میں جیسے یہ واقعہ اس کو پھر واقع تحکیم کہا جاتا ہے الجندل میں یہ حضرات جمع ہوئے ہیں حضرت علی کی طرف سے ابو مساشری حضرت حضرت امیر معاویہ کی طرف سے عمر عاص واقع تحکیم کے بارے میں بھی جو صورت حال ہے کتب تاریخ کے اندر وہ بڑی بگڑی ہوئی صورت حال ہے اور بہت ہی کمزور راویوں پر بلکہ کذاب راویوں پر بعض جگہ ان کی روایات کو لیا گیا ہے میں نے تمام روایات کو الحمد دیکھا ہے سوائے واقعے کے ایک آدھ جز کے صحیح روایت سے آپ کو کوئی چیز نہیں مل رہی ہے ساری ہی ضعیف روایات ہیں ان ضعیف روایات میں سے آپ قابل قبول کو مردود کو تھوڑا بہت سوچ سمجھ کے الگ کر سکتے ہیں جو میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں جو بڑی حد تک انشاءاللہ معتبر ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت ہی عجیب و غریب چیزیں آپ کو نظر آئیں گی ٹھیک ہے بنیادی چیز ہے اس کے اندر جو یقینی چیز ہے بالکل معتبر ہے تو شک و شبے گنجائش ہی نہیں ہے وہ امام بخاری کے استاد امام خلیفہ بن خیات ان کی تاریخ خلیفہ بن خیات اسی نام سے تاریخ ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس سال یعنی سن چھتیس ہجری میں حکامین جمع ہوئے دو متل میں ٹھیک ہے اور کوئی فیصلہ کیے بغیر متفرق ہو گیا اتنی بات لکھی ہے تو اتنی بات تو ویسے طے ہے جب آپ تفاصیر میں جاتے ہیں تاریخی روایات کو جمع کرتے ہیں آپ کو عجیب عجیب باتیں نظر آتی ہیں وہ اب آپ آپ دیکھیں تاریخ تاریخی اٹھا لیں اس میں اندر اس طرح واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابو مساشری جو تھے وہ تو بہت ہی سیدھے انسان تھے نا سمجھ آدمی تھے اور حضرت عمر نیاس وہ بہت ہی جناب تیز ترار قسم کے آدمی تھے تو انہوں نے حضرت ابو شری کو ہر چیز میں آگے کرتے آپ بڑے ہیں آپ بڑے ہیں آپ پہل کریں تو یوں کراتے کراتے آخر میں ان سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاوی اور حضرت علی دونوں کو معذور کر دیتے ہیں تو دونوں کو آپ اپنے سردار علی کو معزول کریں میں اپنے سردار حضرت امیر معاویہ کو معذول کرتا ہوں پھر کسی تیسے بندے کے اوپر ہم فیصلہ کرتے ہیں تو ابو شری کا ٹھیک ہے کرتے ہیں اعلان کہتا آپ بڑے نا آپ پہلے کریں تو کھڑے ہوئے انہوں نے چونکہ اس اجتماع کے اندر اور بھی بڑے بڑے خیار الناس بہترین لوگ جمع تھے صحابہ تابعین وغیرہ تاکہ ان کو سے موجودگی میں فیصلہ ہو تو انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں نے علی کو معزول کر دیا بیٹھ گئے اور موسع حضرت حضرت امر بن آس کھڑے ہوئے کہنے لگے انہوں نے علی کو معزول کر دیا تو وہ معذول ہو گئے اور میں نے حضرت معاویہ کو معزول نہیں کیا تو اپنی جگہ پر باقی ہیں اب وہ خلیفہ ہیں اب ان کی بیعت کر لو تو یہ سنتے ہی ہنگامہ مچ گیا ہنگامہ مچ گیا اور ایک دوسرے پہ گالم گلوچ اور مار پیٹ شروع ہو گئی اور انتہائی نفرت اور غصے کے اندر سب لوگ وہاں سے بکھر گئے یہ وہ روایات ہیں جو بالکل مردود ہیں ساخت الاعتبار ہیں ٹھیک ہے اتنی بات تو ہے کہ وہ متفق کسی بات پہ نہیں ہوئے تھے لیکن یہ جو چیز ہے یہ واقع اول تو سند ہی میں نے بتایا کہ کمزور ترین اسناد ہیں اس میں ضعیف راوی ہیں دوسرا کہ آپ اس کو عقل عقل کی اللہ نے ہم کو دی ہے نا اس کو بھی استعمال کرنا چاہیے آپ بتائیں حضرات وہاں پر آئی کس لیے تھے صلح کرانے آئے تھے لڑائی کرانے آئے تھے صلح کرانے آئے تھے قسم کی بات سے سولہ ہو سکتی ہے اس قسم کی بات سے سولہ ہو سکتی ہے دو بچے بھی ہیں نا وہ بھی آپس کے اندر وہ سمجھیں گے کہ ایسی بات سے بات بنتی نہیں بگڑے گی اب اس کے بعد ایک ہے اس کے بعد ایک ٹرافی ہے اب ٹرافی کے بارے میں کوئی جھگڑا ہو رہا ہے تو تون نے ادھر سے اٹھائی ہے میں نے ادھر سے اٹھائی ہے اور ان میں سے ایک کہ یا دونوں ٹرافیاں چلو صدقہ کر دے تو اپنی ٹرافی صدقہ کر دے اس نے کر دی بھائی اس نے کر دی میں تو نہیں کرتا اب سولہ ہوگی یا لڑائی ہوگی اور یہ بچکانا چلو بچوں سے آپ کہہ بھی سکتے ہیں شرارت میں کر دیں بچکانا حرکات آپ کہہ سکتے ہیں بچے کر دیں وہ اسٹیج بچکانا حرکات کا تھا اور اگر بل فرض بل فرض والم حضرت عمر عاص نے ایسا کیا ہو کیا وہ توقع رکھتے تھے کہ ایسا کرنے کے بعد حضرت علی کے لوگ حضرت امیر ماغی سے بیعت کر لیں گے یا اور زیادہ بگڑیں گے سوچنے کی بات ہے نا تو اس لیے یہ باتیں بالکل خرافات میں سے ہیں میں نے اس بارے میں جتنا بھی دیکھا اس میں جو سب سے بہتر روایت اگر جو سنتن وہ بھی ضعیف ہے لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیں گے ضعیف کا مطلب جھوٹی نہیں ہوتا ضعیف کا مطلب روایات میں آپ کو سی گریڈ آپ کہہ سکتے ہیں سی گریڈ چیز بھی بعض اوقات کام آ جاتی ہے ضعیف روایت فضائل کے اندر مقبول ہیں کہ نہیں ضعیف روایت اگر صحابہ کے عمومی کردار کا ان کی قرآن تصویر کا ساتھ دے رہی ہو تو قبول ہے کہ نہیں وہ بالکل قبول ہے فضائل مناقب میں سینکڑوں ضعیف روایت موجود ہیں ان کو بیان کرتے ہیں لکھتے ہیں ان کو وہ روایت ہے ضعیف لیکن بہت اچھی روایت ہے بڑی پیاری روایت ہے امام ابن عساکر نے اس کو نقل کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ کسی نہ کسی مخطوطے کے اندر قدیم کتب کے اندر بھی وہ مل جائے گی مجھے یقین اس لیے ہے کہ وہ روایت امام بخاری کو بھی معلوم تھی اور اس روایت کا اشارہ انہوں نے اپنی تاریخ القبیر میں سند انہوں نے بیان کیا کہ روایت ہے اس واقعے کے اندر اور ابن عساکر نے اس کو پورا نقل کیا ہے تو اس روایت میں یہ ہے خلاصہ ہے لیکن بعد کام ہے اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ سمجھدار لوگ آمنے سامنے بیٹھے ہیں بڑے چوٹی کے دماغوں والے لوگ بیٹھے ہیں اس میں یہ کہ حضرت عامر آس نے حضرت ابو شری سے کہا اور یہ بالکل اینڈ ہے اس سے پہلے کتنی بات ہے راوی نے اس کو بہنی کی ضرورت نہیں ہے اصل چیز یہ کہ آخر میں اختتام, اختتام کس بات پہ ہوا دی اینڈ کیا ہوا تو ان سے کہا کہ ماں ترافی حضل امر اب آپ ہی بتائیے کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ڈیڈ لاک تو ہے نہ آپ مجھے قائل کر سکے نہ میں آپ کو قائل کر سکا حضر آپ عاص و سفارتکاری میں ماہر تھے ماہر سفیر کو زیر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے ابو مسا شریع وہ بہت بڑے فقیر تھے ان کے پاس حضرت علی کی فقاہت تھی اور فقاہت کی ترجمانی بھی تھی اور وہ مضبوط مسلک تھا قصاص اور ان چیزوں سے متعلق تو وہ بھی زیر نہیں ہو سکتے تھے تو بات دونوں میں چلتی رہی ہے جب نہیں ہو سکا تو انہوں نے کہا کہ ماتار آپ کیا کہتے ہیں تو انہوں نے بھی جو آخری کلمہ تھا جس پہ اب مجلس کا کو کرنا تھا کہ میں تو یہی دیکھ رہا ہوں اس کے سوا اور کیا ہے کہ حضرت علی وہ شخص ہیں کہ نبی وسلم دنیا سے گئے تو ان سے راضی تھے آگے کچھ نہیں بولا بات اس کے اندر کہہ دیے کہ رسول اللہ ان سے راضی جائیں تو یار تم بھی ان سے راضی رہو ناراض نہ ہو آسم آ رہی ہے نہیں نیند تو نہیں آ رہی کسی کو کسی کو بھی نہیں آ رہی اچھا اچھا اچھا تو پانی پی لیں <تصحیح> کوئی بات نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت سے راضی تھے <تصح> اب بات یہاں پر بھی ختم ہو سکتی تھی کہ دونوں اٹھ جاتے ہیں لیکن حضربنس نے ایک اور بات کہی کہ تھوڑی سی اور وضاحت مانگ ائین تجالونی انتا انا وہ معاویہ آپ مجھے اور حضرت معاویہ کو کس مقام پہ رکھتے ہیں جو ڈیڈ لاکھ ہو گیا ہے اور انشاءاللہ جنگ بھی ہم نے آپس میں آئندہ نہیں کرنی ہے آئندہ ہمیں آپ کیا حیثیت دیں گے آئے وہ حیثیت بہت کی حیثیت ہوگی دشمن کی حیثیت ہوگی دوست کی حیثیت ہوگی یہ ایک مستقل ہماری مملکت کی حیثیت ہوگی ائی نہ تجرونی ان معاویہ آپ کہاں پہ رکھتے ہیں ہمیں آپ نے فرمایا کہ بڑی عجیب بات کہی اور بڑی اونچی بات کہی آپ نے فرمایا میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت معاویہ یہاں تاریخ ومت مسلمہ ہے یہاں پہ دیجیے گا مجھے دوسری آپ نے فرمایا کہ این بی کام ففی کما اگر حضرت علی تم سے معاونت طلب کریں تو آپ میں معاونت کی صلاحیت ہے وہ کما فتح امر اللہ مجھے آگے کے الفاظ یاد نہیں آ رہے میں اسی چلیے میں نے کہا تھا یہ ذرا میں سامنے رکھوں وہ کنہ بڑے پیارے الفاظ ہیں جی ہاں وہیں فتعما استغنا امر اللہ عنكما الله عنكما اگر وہ آپ سے مستغنی رہیں تو ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ اللہ دین آپ, آپ کے بغیر بھی چلا ہے یعنی وہ زمانہ جس میں حضرت امیر معاویہ حضرت عمر بن عاصن حضرات نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو اللہ کا دین اس آپ کے بغیر بھی چلتا رہا ہے اس پر بات ختم ہوئی ہے اب آپ دیکھیں حضرت لو جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو مساشری وہ نہ سمجھ آدمی تھا. آپ دیکھیں. کلام کی بلندی آپ دیکھیں دشمنی کی بات بھی نہیں کی دوستی کا اشارہ بھی آپ کو دے دیا کہ اگر حضرت حضرت علی آپ سے مدد طلب کریں کوئی گارنٹی بھی نہیں لی آپ سے مدد طلب کریں گے میں کہتا ہوں کہ مدد آپ سے لیں گے اگر اگر آپ سے مدد طلب کرتے ہیں ففیق معمونت اللہ نے آپ کو بڑی صلاحیت دی ہے آپ مدد کرنے کے قابل ہیں آپ ان کے مددگار بن سکتے ہیں ہو سکتے آگے چل کے ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ آپ پھر یکجا ہو جائیں مددگار بن جائیں وہیں یستغنی آن اگر وہ آپ سے مستغنی رہیں وہ آپ سے مستغنی رہیں فتح الما امر اللہ تو ایک زمانہ ایسا گزرا ہے طویل زمانہ ایسا گزرا ہے کہ اللہ کا عامر اللہ کا دین کے بغیر بھی چلا ہے تو یہ کہ استغنا بھی ظاہر کر دیا کہ ہمیں آپ کی اتنی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے بغیر حضرت علی خلافت نہ چل سکے آپ ساتھ ہوں تو بہت اچھا ہے ساتھ نہ ہوں تو خلافت پھر بھی قائم ہے یہ ایک سفارتی انداز ہوتا ہے جب سفیر بات کرتا ہے نا تو وہ اپنے لیڈر کے اپنے قائد کی بالا رکھتا ہے اس کو نیچا نہیں ہونے دیتا ایک بڑی پیاری بات تھی اس میں کوئی تان تشنی بھی نہیں تھی اور بڑے طریقے کے ساتھ دونوں الگ ہو گئے لیکن جب یہ الگ ہوئے ہیں تو جیسے میں نے آزاد کیا کہ جو غلط لوگ ہوتے ہیں ان کی باتیں افواہوں کی شکل میں پھیلتی ہیں پھر ضعیف اور کمزور اور جھوٹی روایت کی شکل میں تاریخ کا حصہ بن جاتی ہیں ان لوگوں نے یہ باتیں پھیلائی ہیں کہ آپس میں گالم گلوچ کر کے الگ ہوئے ہیں اور حضرت ابو حضرت امرب نے آپ نے یہ دھوکہ بازی کی انہوں نے یہ کہا وغیرہ یہ باتیں بھی دونوں طرف پہنچ گئی حضرت علی کو بھی پہنچی ہیں حضرت امیر معاویہ کو بھی حضرت امیر معاویہ یہاں پہ نہیں تھے وہ کافی منازل دور ایک جگہ تھے ان کو یہ باتیں پہنچی ہیں تو حضرت امیر ماویہ نے ایک عجیب کام کیا انہوں نے حضرت علی کے ایک مصاحب کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ جاؤ اور امربنیاز سے پوچھو کہ وہاں پر کیا ہوا ہے وہاں پہ جو باتیں میں سننے میں آ رہی ہیں کہ یہ ہوا وہ ہوا ہوا کیا تھا وہاں پہ اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں کہ حضرت امیر معاویوں کو پتہ نہ ہو انٹیلیجنس ہوتی ہے ان کو پتا ہوتا ہے کیا ہوا ہے لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ حضرت علی کے لوگوں کو بھی اطمینان دلانا چاہ رہے تھے کہ اگر آپ کو غلط باتیں پہنچ رہی ہیں تو آپ بھی کے مصاہب کے ذریعے میں تحقیق کروا رہا ہوں تو حسین نے منظر جو حضرت علی کے مصاحب تھے ان کو بلا کے کہا کہ عامرب ابن آپ سے پوچھ کیا ہو کہ ہوا کیا تھا تو حسین نے منظر گئے ہیں اور حضرت ان سے پوچھا کہ بھائی حضرت آپ بتائیں کیا ہوا تھا باتیں تو بڑی عجیب عجیب چل رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ لوگوں نے اس بارے میں جو کہنا تھا کہا مگر اللہ کی قسم ویسا نہیں ہے جیسا لوگوں نے کہا ہے تو انہوں نے کہا پھر آپ بتائیں کیا ہوا ہے تو پھر انہوں نے وہی بات بتائی جو میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں ٹھیک ہے یہ ہوا تھا تو خلاصے کے تحقیق میں فیصلہ کوئی نہیں ہوا اور اس کے کچھ عرصے بعد کچھ اور بھی اونچ نیچ پیش آئی ہے تفصیل بتانے کا نہ ٹائم ہے نہ کوئی خاص ضرورت ہے اور اس کے بعد حضرت علی نے دوبارہ شام کے اوپر حملہ نہیں کیا آپ نے اور پھر آپ کا روح خوارج کی طرف ہو گیا یہ جو تحقیم ہوئی تھی اس تحکیم کے دوران ایک فرقہ کھڑا ہو گیا حضرت علی کی فوج میں جنہیں کہا گیا بعد میں ان میں بہت سے لوگ یقیناً وہی وہ ہوں گے جو پہلے سے فتنوں سے متاثر تھے متشدد لوگ تو تھے ہی نہیں یہ کھڑے ہو گئے حضرت علی کے خلاف انہوں نے کہا کہ ان الحکم اللہ اللہ یہ آپ نے دو بندوں کو تحکیم کر دیا دو سالث بنا دیے یہ فیصلہ کریں گے فیصلہ تو اللہ کرتے سالث کیا کریں گے حاکم تو اللہ ہے حاکمیت اللہ کی ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کی حاکمیت مانے وہ کافر ہے تو ناوزد علی بھی کافر ہے علی نے حضرت امیر معامی وہ بھی نعوذ باللہ کافر ہیں دونوں نے حکمین بنا لیے دونوں کافر ہو گئے انتہائی تشدد انتہائی جہالت اور وہ اپنے آپ کو کہلاتے تھے اہل قرآن خوارج بہت بڑے بڑے ان میں قاری لوگ تھے بڑے بڑے نامور چوٹی کے قرآہ حضرات تھے ان میں حضرات انہی کہیں تھے قرہ بہرحال وہ تھے اور بہت زیادہ عبادت گزار تھے تجدد گزار تھے سجدوں کے نشان تھے ان کے ماتھوں پہ ایسے حالات میں آپ دیکھیں کہ سب کچھ تھا قرآن پڑھتے بھی تھے لیکن قرآن کے ظاہر کو دیکھتے تھے مانا نہیں سمجھتے تھے کیوں قرآن کا ظاہر تو کفار نے پڑھا تھا نا کہ گہرائی میں پہنچ سکے نہیں قرآن آپ کو سمجھ آئے گا سنت سے اور قرآن مزید آپ کو سمجھ آئے گا صحابہ سے انہوں تو پہلے جھٹکے میں صحابہ کو چھوڑ دیا یا صحابہ دو یا تو حضرت علی کے ساتھ تھے یا حضرت معاویہ کے ساتھ تھے. کچھ وہ غیر جانبدار بھی تھے وہ بات اپنی جگہ پر ہے لیکن آپ بتائیں کہ حضرت علی پہ کفر کا فتویٰ لگانا حضرت امیر معاویہ پہ کفر کا فتویٰ لگانا ان کے ساتھیوں پہ کفر کا فتویٰ لگانا یہ کوئی کم درجے کی گمراہی ہے جب یہ اتنے بے ہو گئے تو حضرت علی کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا الگ جا کے انہوں نے اپنے خیمے لگا لیے اور اپنے بندوں کو جمع کرنے لگے اور جیسے میں نے بتایا کہ بہت زیادہ دیندار تھے بہت زیادہ پرہیزگار تھے یہ کہتے ہیں اکابر کیا ہوتے ہیں اس زمانے کے اکابر تو صحابہ ہی تھے نا جی کہتے ہیں اکابر پرستی ہے اکابر پرستی قرآن ہے ہمارے سامنے شریعت ہے صحابہ کو شریعت کے اوپر تولو شریعت کو صحابہ سے نہیں لو صحابہ کو دیکھو شریعت پہ چلنے تو نہ حضرت معاویہ چلے نہ حضرت علی چلے تو ہم تو لڑیں گے ان سے اور جو ان کو کہتا ہے جو یہ بھی ٹھیک یہ بھی ناس والی بات نقل کر رہا ہوں یہ بھی کافر جو ان کو کافر نام مانے وہ بھی کافر اور واجب القتل مزید یہ واجب القتل تو اس لیے کیونکہ حضرت علی کے علاقے میں حضرت علی کے علاقے میں ہو رہا تھا کہ انہوں نے بہت سے لوگوں قتل کیا عورتوں تک کو قتل کیا بچوں کو قتل کیا کسی چیز کو نہیں چھوڑتے تھے پھر ایک واقعہ خاص طور پر ایسا پیش آیا اس سے پہلے یہ ہو رہا تھا ان میں جو بندہ کرتا تھا نا تو یہ خوارج ادھر منسوخ کر دیتے تھے ٹھیک ہے پتہ نہیں کس نے کیا کام بھاگ گیا اجتماعی طور پر ذمہ داری قبول نہیں کر رہے تھے تو حضرت علی دیکھ رہے تھے کہ مجھے ایک شرعی جواز مل جائے کہ ان سب کو میں ایک دم سے پھر ان پہ کیفر کردار تک پہنچاؤں شری جواز ملنا بہت بڑی بات ہے نا اصل چیز ہی ہے تو ایک صحابی ہیں خباب ابن الرت سب جانتے ہیں ان کے بیٹے عبداللہ بن خباب بڑے عالم فاضل لوگوں میں سے تھے وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ یا ایک روایت میں اپنی باندھی کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں خوارج گھوڑے دوڑا کے ایک دم سامنے آ گئے تو یہ گھبرا گئے یہ لوگ ایک دم سے سامنے آ گئے کیا کرنا چاہتے ہیں آپ گھبرائیے نہیں آپ حضرت خباب کے بیٹے ہیں جی جی میں عبداللہ ہوں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آئیے چلیے ہمارے ساتھ چلیے ایک ان کو گہری میں لیا ہوا تھا ساتھ میں لے کے جا رہے تھے آپ سے کچھ احادیث پوچھنا چاہ رہے ہیں جی کوئی <coughs> احادیث پوچھی آپ تو نے وہ احادیث سنائی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو قتل کرنے کی ممانعت کی اس قسم کی حدیث سنائی جو انہیں پہ فٹ ہو رہی تھی اس سے کہتے ہیں کلمہ حق بلند کرنا ظالم کے سامنے ان کو پتہ تھا کتنے بدبخت لوگ ہیں لیکن سنائیے ان کو وہ حدیث ہدایت نصیب میں ہوگی تو مان لیں گے نہیں تو پھر بدبختی نہیں کے ذمے تو تھوڑے سے بگڑے پھر کہیں اچھا اچھا آپ ہمیں صحابہ کے بارے میں بتائیے حضرت ابو بکر عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہنا ہمارے سردار تھے صالح تھے ان کی پیروی نجات کا باعث ہے کہا عثمان کے بارے میں جو پہلے چھ سال میں کیسے تھے آخری چھ سال میں کیسے تھے کہ آخر تک نیک تھے کیا نا حضرت علی کے بارے میں کہ نبی کے خلیفہ ہیں خلیفہ راشد ہیں کہ اچھا تو بھی گمراہ ہو گیا تو بھی کافر ہو گیا اب تجھے ایسی موت ماریں گے نا دنیا دیکھے گی یہ کہ ان کو اسی طرح گھیرے میں لے کے آگے چلانے راستے کے اندر یہ خنزیر نظر آیا تو ایک خارجی نے اس پہ حملہ کیا تو خارجی کے سردار نے ڈانٹا بری طرح نا کہ تو نے کسی ضمّی کے خنزیر کو کیوں نقصان پہنچایا ایک جگہ آگے گزرے تو کسی کا کھیت تھا کسی غیر مسلم کا تو نے کوئی دانا وہاں سے توڑا تو خارجی کے سردار نے اس کو بھی خوب ڈانٹا خوب اس کو برا بھلا کہا کہ تو نے جناب ایک ضمّی کے کھیت سے بغیر اجازت کیوں دانا لیا تو عبداللہ بن خباب کہنے لگے یہ دیکھ کے یار مجھے تم سے پہلے بہت خوف تھا اب میرا خوف دور ہو گیا وہ یہ سمجھے کہ لوگ تو ایک دانہ بھی بغیر اجازت کے نہیں لے رہے تو کم سے کم مجھے قتل تو نہیں کریں گے کہنا آپ دیکھتے جاؤ آگے ان کو لے کے جا کے ایک درخت کے ساتھ باندھا ہے اور ان کو شہید کر دیا نہر کے کنارے وہ درخت تھا ان کو شہید کر دیا پھر ان کی اہلیہ یا باندھی ان کی طرف بڑھے تو کہیں خدا کی قسم مجھے تو نہ مارو میں تو عورت ہوں میرا کیا قصور ہے کہ نہیں تجھے بھی اسی کے ہاتھ بھیجنا ہے تو جو راوی ہے وہ بھی خارجی تھا یہ واقعہ دیکھ کے وہ تائب ہو گیا تھا وہ کہتے میں نے دیکھا کہ ان دونوں کا خون آپس میں مل کے نہر کے اندر ایسے پھیل رہا تھا تو میں یہ دیکھ کے بھاگا ہوں وہاں سے پھر حضرت علی کو کے بتایا تو حضرت علی نے خارج کو پیغام بھیجا کہ اب تم بتاؤ اس خون کی ذمہ داری کس پر ہے تو وہ سب کھڑے ہو گئے ہم سب نے یہ خون کیا ہے تو حضرت علی نے نعرہ تکبیر بلند کیا اللہ اکبر حجت تمام ہو گئی تیاری کروں کے خلاف لڑائی تو آپ نے لشکر تیار کیا ان کو فضائل سنائے کیونکہ لشکر میں بعض لوگ یہاں پر بھی یہ کہتے تھے کہ یار کلمہ گو تو یہ بھی ہیں قلم کلمہ گو تو یہ بھی ہیں ہم کیوں ان کے خلاف ہم کریں اور اس سے پہلے وہ جنگِ سفیر اور خنیزیاں دیکھ کے بھی ایک بوجھ تھا یار مزید نہیں ہونی چاہیے تو حضرت علی نے کہا یہ وہ چیز نہیں ہے ہو سکتا ہے بعض لوگ عثمان کے عمل کو دیکھ کے کہتے ہوں کہ وہ بھی قلمہ بوتے ہیں فرمائیے وہ چیز نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم پیش گوئی کی ہے کہ ان سے قطال کرنے والی جماعت سیدھا جنت میں جائے گی اور پھر آپ وہ لوگ تیار ہوئے ہیں مسلم شریف میں باقاعدہ اس کی روایات موجود ہیں آپ لشکر لے کے گئے ہیں اور جب قطال ہوا ہے اور قطال میں کچھ لوگ ابھی بھی متردد تھے کہ حضرت علی پھر مسلمانوں سے لڑا ہے لے کے جا رہے ہیں یہ خیر قتال ہوا اور خوارج اس کے اندر ان کو شکست ہوئی ہے ان کی لاشیں بچ ہوئیں دور دور تک ڈھیر لگ گئے لاشوں کے جب وہ ڈھیر لگ گئے تو حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم بتایا تھا کہ تمہارے حق پر ہونے کی نشانی اس زمانے میں تمہارے بر حق ہونے کی نشانی اولا الحق ہونے کی نشانی یہ ہوگی اس جماعت سے قتال کرو اس میں ایک ایسا آدمی بھی ہوگا کہ جس کی جس کا یہ بازو وہ پھولا ہوا ہوگا جیسے بھینس کا تھن پھولا ہوا ہوتا ہے اس طریقے سے وہ پھولا ہوا ہوگا تو لوگ کہنا حضرت علی کیا بات کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں ان میں ہے لوگوں نے کہا نہیں کوئی نہیں جی ایسا بندہ آپ نے فرمایا تلاش کرو لوگ تلاش کرتے رہے تلاش کر نہیں ملا آگے پھر انہوں نے کہا کہ علی آج تو آپ نے جو نام پھر ہم سے آپ نے غلط کام کروا دیا ان میں تو کوئی ایسا بندہ نہیں ہے تو کسی اور ہی جماعت کو آپ نے قتل فرما دی آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کی بات سچی ہے تلاش کرو تو جب وہ پھر تلاشی ہے تو لاشوں کے ڈھیر کے نیچے سے بالکل ویسے ہی بندہ نکلا جیسے آسو سلم نے کی حدیث میں موجود تھا تو حضرت علی نے تکبیر بھی پڑھی ہے آپ روئے بھی ہیں صدا اللہ عرول صدق اللہ رسول یہ بھی وہ دلیل ہے جو علیہ سنت الجماعت کہتے ہیں کہ مشاجرات میں حضرت علی کے اولا بالحق ہونے کی مصیب ہونے کی جو دلائل ہے نا میں سے ایک اہم دلیل یہ بھی ہے کہ نبی علیہ وسلم سے متعدد روایات طرق سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی دو جماعتیں فی من المسلمین دونوں مسلمان ہیں دونوں اہل ایمان ہیں وہ قتال کریں گی اور اس کے درمیان تم رقما مار ایک بے دین جماعت ان میں سے الگ ہو جائے گی ٹھیک ہے تخت الوحا اولا بالحق اس جماعت کو وہ فریق قتل کرے گا جو اولاد بالحق ہوگا تو وہ حضرت علی تھے انہوں نے اس جماعت کو قتل کیا تھا اور آپ نشانیاں نشانییں بتا دی تھیں تو یہ حضرت علی نے نہروان کے میدان میں ان لوگوں کو ایفر کردار تک پہنچایا آپ کا باقی زمانہ کوفہ میں گزرا ہے زیادہ آپ علم حدیث میں علم فقاء میں فتح میں اور مسلمانوں کی تزکیہ میں اور جو لوگ بدعقیدگی کی جانب چلے گئے تھے یا جا رہے تھے ان کی اصلاح عقائد میں آپ نے گزارا ہے اس لیے کوفہ کے اندر جو آپ سے چیزیں علوم،, علوم کا ذخیرہ محفوظ ہوا ہے وہ بہت بڑا ہے اور کوفہ کے فقحات سے محدثین سے حضرت علی کی بہت زیادہ مرویات وہ الحمدللہ وہ محفوظ ہیں ہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ چونکہ جیسے میرے شرپسند لوگ تھے تو راویوں کے اندر بھی شرپسند تھے اور حدیث بیان کرنے والوں کے روپ کے اندر بھی شرپسند لوگ موجود تھے جو جھوٹی حدیثیں بناتے تھے تو ان لوگوں نے حضرت علی کی طرح منسوب کر کر کے جھوٹی روایات بھی انہوں نے پھیلائی ہیں لیکن الحمد پریشانی کی بات نہیں ہے ایک ٹائم پریشانی کا تھا لیکن بہت جلد محدثین نے ان روایات میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا موضوعات کو الگ کر دیا ضعیف کو الگ کر دیا صحیح کو الگ کر دیا ہارون رشید کے زمانے میں یہ سلسلہ چلتا رہا تھوڑا تھوڑا تھوڑا بہت یعنی چلتا رہا ایک اس قسم کا بندہ پکڑا گیا ہارون رشید کے زمانے میں گرفتار کر لیا جھوٹی روایت ہے جب اسے پکڑا گیا تو اس نے کہا یہ تو قطر گرد ہو گئے ان چار ہزار روایات کا کیا کرو گے جو میں نے مسلمانوں میں پھیلا ہیں ہارون رشید نے کہا آپ نے چند محدسین کا نام لیا میں فلان کو فلان کو بلاؤں گا وہ اس طریقے سے تیری روایات کو تن کا تنکا کر کے صحیح کو غلط کو یوں کر کے الگ کر دیں گے تو مسلمانوں کی علوم چاہے حضرت علی سے منقول ہیں یا حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی کسی بھی صحابی سے منقول ہیں الحمدللہ پوری طرح محفوظ ہیں اور جو جھوٹی باتیں پھیلائی گئیں اگر وہ کتب تاریخ وغیرہ میں کہیں پر ہے ان کی جانچ بھی بالکل آسان ہے کتب حدیث میں تو الحمد بالکل ہی نہ ہونے کے اگر ایک آدھ روایت کہیں پر آ گئی تو وہ بھی بالکل پوری طرح اس کو منقع کر دیے گا اس کی حیثیت کیا ہے ٹھیک ہے ہاں ایک عجیب بات یہ ہوئی عجیب کہنے اللہ کی تقوین ہیں کہ جو لوگ جھوٹے فرقوں والے تھے نا خاص طور پہ انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں میں تو پھیل نہیں سکتی ہیں انہوں نے اپنی جھوٹی روایات کے پلندے پھر الگ ہی بنا لی ہیں تو ہماری تو سیاح سطح ہیں ان کی سیاح اربہ ہے ٹھیک ہے لی امیز اللہ الخبی سمین بہرحال یہ خوارج کا جو مسئلہ تھا ان کی عسکری قوت ختم ہو گئی تھی اکا دکا ان کے خاص خاص لوگ بہرحال زیر زمین موجود تھے ان لوگوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم ان مسلمانوں کے جو اس سیاسی لیڈر ہیں بڑے سردار ہیں صحابہ کرام ہیں اکابر ان کو ہم ضرور قتل کریں گے اچھا اس سے پہلے ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ حضرت علی کی وفات کا یعنی سال سن تھا اور اس سال حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان صلح ہو گئی تھی جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا تھا سردوں کے احترام کا معاہدہ ہو گیا تھا آپ اپنی حدود کے اندر حکومت کریں شریعت کے مطابق ہم اپنی حدود میں شرید کے مطابق حکومت کریں گے اللہ نے چاہا تو اللہ تعالی آگے راستے کھول دے گا فی جو دونوں طرف کے لوگ تھے نا اس سے زیادہ بات کو قبول کرنے کا تحمل نہیں تھا یہ تو صحابہ ہے لیکن لوگ دونوں طرف تھے تو اس فی الحال آہستہ آہستہ ہم آگے چلیں گے فی اتنا کرتے ہیں کہ ایک ہم سرحد بنا دیتے ہیں یہ علاقہ آپ کا یہ علاقہ ہمارا ہے اس پہ آپس میں اتفاق ہو گیا اور یہ اتفاق ظاہر اسلام دشمن طاقتوں کو شرپسندوں کو شیطان کے ایجنڈوں کو کہاں یہ چیز پسند آ سکتی ہے اس سے پہلے دیکھیں انہوں نے قاتلانہ حملہ نہیں کیا تھا اب انہوں نے حضرت علی کے لیے بندہ تیار ہوا حضرت امیر معاویہ کے لیے تیار ہوا حضرت عمر بن آس کے لیے تیار ہوا ایک دن مقرر کیا ایک ہی ٹائم مقرر کیا فلاں تاریخ کو سترہ رمضان کو فجر کی نماز میں ہم نے حملہ کرنا ہے تینوں الگ الگ شہروں میں تھے اور یہ خوارج جو ہیں تینوں خارجی تھے الگ الگ راستوں میں روانہ ہو گئے اور بالکل انہی اسی تاریخ کو جبکہ نہ کوئی آج کل کی طرح فون تھے موبائل فون سوشل میڈیا کیا تھا کچھ بھی نہیں تھا نا ایک بات طے کی اور منظم طریقے سے اس کو انجام تک پہنچایا ہے انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو حملہ ہوا ہے بڑا سخت حملہ ہوا تھا بہت زیادہ زخمی ہوئے تھے لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نے حسن کسی اور کو نماز کے لیے بھیجے خارجۂ ابن حضافہ کو شہید ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز کے لیے تشریف لا رہے تھے لوگوں کو بیدار کرتے ہوئے نماز کے لیے اٹھو نماز کے لیے اٹھو مسجد کے دروازے تک پہنچے تو اصل حملہ اوور تو وہ تھا عبدالرحمٰن ابن ملزم اس نے ایک اور خارجی کو بھی ساتھ میں لا لیا تھا کہ تیری تلوار نہ لگے تو میری لگ جائے دونوں نے حملہ کیا ہے حضرت علی کے سر پہ ابن ملجم کی تلوار لگی ہے اور تلوار لگتے ہی آپ نے فرمایا خبردار یہ بھاگنے نہ پائے اور پھر اس کو آگے پکڑ لیا مسلمان نے جب وہ پکڑا گیا ہے اور حضرت علی ان کو اٹھا کے گھر میں لے آئے ہیں بستر پہ تھے عبد الرحمان ابن ملجم گرفتار ہے یہ عبد الرحمان ملجم کی اگر آپ تاریخ دیکھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے اپنے زمانے کے بہت بڑے قاریوں میں سے تھا حضرت مر فاروق کے دور کا اتنا بڑا قاری تھا کہ حضرت عمر فاروق نے اس کے لیے مصر کے اندر مدرسہ بنوا کے دیا تھا اس کو کہ لوگوں قرآن پڑھایا کرو بڑے قرآن پڑھائے بڑے شاگرد تیار کیے لیکن بدبختی آپ دیکھیں بدبختی آپ دیکھیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ خود حدیث میں اس کو اشخو حاض لما کہ سمت کا بدبخترین انسان حضرت خود فرماتے تھے کہ قریب ہے کہ اس امت کا بد ترین انسان میرے نبی کے پیش گوئی کے مطابق مجھے ایسے قتل کرے گا کہ یہاں سے لے کے یہاں تک سر کی اشارہ کیا پتہ تلوار کی سر پہ لگنی ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ سارا خون میں نہ آ جائے گا لوگ کہتے تھے کہ اپنی حفاظت کریں بندوبست کریں پہرے کا خیال پہرے کی ضرورت کیا ہے اب تو ٹائم آ گیا تو آپ جب بستر پہ آپ پڑے تھے اور آخری لمحات تھے اور وصیتیں وغیرہ آپ کروا رہے تھے لکھوا رہے تھے بتا رہے تھے وہ عبد الرحمن حیران اور کہہ رہا تھا میں تو حیران ہوں ابھی تک زندہ ہے گرفتار پکڑا ہوا ہے اس کو کھڑا کیا ہوا ہے اور آپ پوچھ رہے ہیں کس چیز نے آمادہ کی اس کام پہ تو اس کا یہی موخص تھا کہ میرے نزدیک آپ سب سے برے آدمی ہیں آپ کو قتل کرنا ضروری تھا اور ساتھ میں یہ کہتے ہے کہ میں تو حضرت علی کی بیٹی تھیں کلثوم کلسوم بنت علی حضرت عمر رضیا کی اہلیہ ان کے رونی کی آواز پردے کے پیچھے سے آئی تو عبد الرحمٰن ملزم نے کہا کون ہے بھائی روتی کیوں ہیں? تو کہا میرے والد شہید ہو رہے ہیں میں رو نہیں اور کہا، بھئی, میں تو حیران ہوں یا ابھی تک یہ اس کی جان کیوں نہیں نکلی میں نے اتنے ہزار کی تلوار خریدی ہے اور اتنے ہی ہزار کا اسے زہر لگایا ہے اور یہ اتنا زیادہ زہر ہے کہ کوفہ کے ہر شخص پہ ایک ایک وار کریں پورا کوفہ ختم ہو جائے اسی ٹائم ہر آدمی ختم ہو جائے بیس تیس ہزار بندوں کے لیے چالیس پچاس ہزار بندوں کے لیے ایک, بار ایک ایک بار کافی ہے یہ ابھی تک زندہ ہے وہاں سے روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی اس کے بعد تین دن تک رہے زندہ لیکن صحیح جو روایت ہے اس کے مطابق اسی دن پھر آپ وصیتیں مگر آپ نے کی ہیں اور لوگ آپ سے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے خلیفہ بنا جائے وسیعت خلافت کی وصیت لکھوا جائے آپ نے فرمایا نہیں میں کیوں وسیعت کروں کسی کو خلیفہ کیوں بناؤں میرے لیے تو پسندیدہ ترین طریقہ یہ ہے کہ جس حال میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے امت کو اسی طریقے سے چھوڑ کے جاؤں یعنی مسلمان شرائط کے ذریعے جمع کر لیں فیصلہ کر لیں اپنا اور آپ نے عجیب بات فرمائی آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ کو پسند ہوا تو اللہ تعالیٰ اسے میری اس امت کو میرے بعد پھر کسی اچھے آدمی پر جمع کر دے گا اگر اللہ کو منظور ہوا یہ صحیح روایت آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پھر اسے کسی بھلے آدمی پر مجتمع کر دے گا یہ پیش گوئی تھی حضرت امیر معاویہ کی طرف مجتمعے تو ادھر ہوئے تھے نا جا کے حضرت حسن کے اوپر لوگوں نے پھر اتفاق کر لیا جو ان کی حکومت کے لوگ تھے عراق کے جو لوگ تھے کیونکہ اس حلقے کے اندر اس علاقے میں جو کوئی بڑا چھوٹا علاقہ نہیں تھا بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت علی کی خلافت آخر میں صرف کوفہ میں رہ گئی تھی بلکل غلط ہے حضرت علی کا گورنر اگر آپ دیکھیں جن کی وفات کے ٹائم گورنر کون کون تھے تو آپ کو خوراسان اور پورے مشرق کے علاقے میں گورنر آپ کو نظر آئیں گے جزیرت العرب میں نظر آئیں گے یمن میں نظر آئیں گے تو حضرت امیر معاویہ کے پاس دو ملک تھے یعنی شام اور مصر باقی حضرت علی ہی کے پاس تھے تو اتنا ب... اتنے بڑے ملک میں جو خاص طور یہ تو جو دارالحکومت تھا کوفہ کے آیان تھے انہوں نے حضرت حسن پہ اتفاق کر لیا اور حضرت حسن کو خلافت کا کوئی لالچ نہیں تھا لیکن آپ نے بیت خلافت آپ نے لے لی لوگوں سے کچھ لوگ یہاں پہ کہتے ہیں میرے سامنے ایک صاحب نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے زمانے سے موروثی حکومت شروع ہوئی ہے ہم تو کہتے ہیں موروثی حکومت حضرت علی نے شروع کی ہے میں نے کہی کیسے کہتے ہیں کہتے دیکھیں انہوں نے اپنے بعد حسن کو خلیفہ بنایا موروسیت کی بنیاد ڈال دی میں نے کہا یہ بات غلط ہے لوگوں نے کہا تھا وصیت کر جائیں بعد کہا حسن کو منا جائیں آپ نے کہا میں کسی کے بارے میں وصیت نہیں کرتا ہوں تو انہوں نے انہوں نے نہیں کیا ٹھیک ہے حضرت علی بری ہیں لیکن حضرت حسن تو ہیں کہ جب باپ خلیفہ تھا تو ان کو چاہیے تھا خود خلافت نہ سنبھالتے باپ کے بعد بیٹے کے آنے سے تو یہی تاثر ہے کہ ماروسی حکومت ہونی چاہیے باپ کے بعد بیٹا باپ کے بعد بیٹا تو اگر حضرت علی نے نہیں کیا تھی کہ وہ بری ہیں لیکن حسن پہ تو بات آتی ہے کہ ماروثی حکومت کی بنیاد انہوں نے ڈالی میں نے کہا آپ کی بات ٹھیک ہو سکتی ہے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ حضرت حسن نے حکومت اسی نیت سے قبول کی تھی کہ آگے میری نسل میں حکومت چلے اگر اس کے برعکس ثابت ہو جائے کہ حضرت حسن نے تو حکومت لی اسی لیے تھی کہ اپنے خاندان سے باہر دوں تو پھر پھر بھی یہ الزام ثابت ہوگا حضرت حسن نے حکومت ظاہری طور پہ لی تھی حقیقت میں آپ نے حکومت کو صرف سنبھالا تھا ایک امانت کے طور پہ آپ نے سنبھالا آپ مسلمت پہ بیٹھے ضرور ہیں مگر صرف آپ ہاں اس نیت سے بیٹھے ہیں مسند پر کہ مسلمان جس چیز سے متفق ہوتے ہیں جس شخص میں متفق ہوتے ہیں میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں گا دستبردار ہو جاؤں گا اور شخص بھی کوئی ڈھکا چھپا نہیں تھا حضرت امیر معاویہ ہی تھے جیسے کہ شام کی حکومت ان کے پاس تھی مصر آدھا عالم اسلام کہہ لیں تہائی کہہ ان کے پاس دو تہائی ادھر تھا حضرت حسن کی یہ بہت بڑی قربانی ہے اگر جنگ کرنا چاہتے جنگ برابر کی ہو سکتی تھی غالب بھی ہو سکتے تھے اہل عراق اور بہت سے لوگ آپ کو کہتے تھے کہ آپ تیاری کر رہے بیت ہی آپ سے کرتے ہیں ان الفاظ پہ کہ آپ اہل شام سے لڑیں گے آپ نے فرمایا ان الفاظ سے میں کوئی بیعت آپ سے نہیں لیتا بیعت اس پر ہوگی اللہ کتاب اللہ و سنت نبی ہی بس اس پہ بیعت ہوگی اللہ کی کتاب اور سنت کی پیروی میں ساری اچھی باتیں آ جاتی ہیں اس پہ آپ نے بیعت لی ہے بیعت لینے کے چند دن کے بعد کچھ دن بعد آپ نے اپنے چچے زاد بھائی عبداللہ بن نے جعفر سے کہا کہ بھائی میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ میں مسلمانوں کو حضرت معاویہ کے اوپر متفق کرا دوں میں خود مدینہ چلا جاؤں یہ سیاست اور یہ چیزیں ختم ہو جائیں مسلمان متفق ہو جائیں اور آپ نے فرمایا کہ یہ امت اپنے ہی خون کے اندر نہائی ہوئی ہے اب اس امت میں مزید خون ریزی بالکل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو عبداللہ ابن جعفر نے کہا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر آپ نے بہت اچھی بات سوچی ہے تو حضرات صحابہ اس طرف آ رہے تھے اذہان اس طرف بن رہے تھے ہاں جوشیلے لوگ بھی اور شرپسند لوگ بھی دونوں کے وہ لوگ اس میں رکاوٹ اس کے اندر بن رہے تھے تو حسن نے جب لوگوں کو ترغیب دی اس بات کی اور کہا کہ دیکھو اس وقت اس کائنات میں کوئی شخص نہیں ہے میرے سوا اور میرے بھائی حسین کے سوا جو نبی کا نواسا ہو اور علی کا وارث ہو اور مسلمانوں کا خلیفہ ہو پھر بھی میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کی حکومت کو قبول کر لینا جب میں کہوں قبول کر لینا بہت سے لوگوں نے آپ کی بات مان لی کچھ لوگوں نے ہنگامہ بھی کیا پہرے کا انتظام آپ نہیں کرتے تھے پہرا حضرت نے شروع کرایا تھا ٹھیک ہے پہرے کے تو لوگ آنکھ شرپسند بھی تھے کسی نے قالین کا کسی نے تنگ کیا کسی نے اور سے بدتمیزیاں کی حتیٰ کہ جب آپ آگے جا رہے تھے تو انہی شرپسندوں میں سے کسی نے آپ پہ حملہ بھی کیا ہے بڑا سخت حملہ تھا اس نے تو قاتلانی حملہ کیا تھا آپ کے اوپر مگر وہ حملہ الحمدللہ ناکام گیا ران پہ آپ کے زخم لگا آپ نے کچھ دن علاج کرایا پھر شفا یاب ہو گئے اور ادھر سے حضرت امیر معاویہ لشکر لے کے شام سے روانہ ہو چکے تھے آپ نے بھی ادھر سے تیاری کر لی اب یہ ظاہری منظر یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی فوج پیش قدمی کرتے کرتے عراق کے اندر داخل ہو گئی ہے دارالحکومت کے قریب پہنچنے والی ہے آپ نے بھی فوج تیار کر لی دونوں فوجیں اب آمنے سامنے ہیں اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے لیکن میرے پاس کوئی سراحت موجود نہیں ہے مگر میں نے جو تاریخ روایات سے اندازہ لگایا ہے یہ کہ حضرت حسن حضرت امیر معاویہ کے درمیان بہت ہی خفیہ طور پر شاید کوئی ایک دو بندے ہوں گے جن کو پتا تھا کہ یہ آپس میں اب صلاحی ہونے والی ہے اور لشکروں کو جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جمع ہو جائیں آپس میں قوت بھی ظاہر ہو جائے کہ دونوں مجبور شجبور نہیں ہیں قوت دونوں کے پاس ہے دونوں کسی کے دباؤ کے اندر بھی نہیں ہیں اور اجتماعیت بھی ہو جائے اور وہاں پر سب کے سامنے فیصلہ ہو جائے لیکن یہ بات اتنی مخصوص تھی کہ بخاری کی روایت میں جب حضرت حسن کا لشکر آیا تو اتنا بڑا تھا کہ حضرت امیر معاویہ کے لوگوں نے ظاہر و قریبی لوگ تھے ان سے کہا کہ حسن اتنا بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں کل جبالی ہی بھی کل جبال ایسے جیسا کہ وہ پہاڑ ہیں اور وہ اپنے مد مقابل کو ٹھیک ٹھاک چوٹ لگائے بغیر پیچھے ہٹنے والے لشکر نہیں ہیں تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کیا ہوگا اگر ہمارے لوگ بھی شہید ہو گئے ان کے لوگ بھی شہید ہو گئے وہ مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کون کرے گا مسلمانوں کے بچوں کی کفانت کون کرے گا شہیدوں کو اور بیواؤں کو کون دیکھے گا تو آپ ایسا کرو حسن کے پاس چلے جاؤ اور ان سے کہو کہ جو بھی شرائط آپ کہتے ہیں ہمیں منظور ہیں اور آپ صلاح کر لیں اور خلافت یہ عہدہ یہ ذمہ داری یہ آپ ہمارے سپرد کر دیں اس کے اندر کسی قسم کی حقیقت میں ظاہری تو ایک بنتی ہے طلب اقتدار حقیقت میں وہ طلب ذمہ داری تھی حقیقت میں طلب خدمات تھی یہ خدمات آپ ہمارے سپرد کر دیں تو حضرت حسن کے پاس یہ پیغام پہنچا ہے اور جیسا میں کہتا ہوں میرا ایک اندازہ ہے کہ وہ باتیں آپس میں پہلے سے طے تھیں تو حضرت حسن نے دیر نہیں لگائیے آپ نے کچھ شرائط لکھنی ہیں اور وہ شرائط حضرت امیر مابی نے قبول کر لی ہیں اور اس کے بعد ربیع الاول سن اکتالیس ہجری تھا جس میں یہ بات چیت کا آغاز ہوا ہے گویا کہ جسے قاضی کاروائی کہتے ہیں اسی ٹائم ہو چکی تھی تو اس لیے خلافت کا جو زمانہ ہے وہ تیس سال خلافت راشدہ کا زمانہ یہاں پورا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو اعلان ہوا ہے اس میں تھوڑا ٹائم لگا ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں ثانی شروع, شروع ہو گیا تھا بعض کہ ماد اللہ شروع ہو گیا تھا بہر علیہ کے اجتماع کے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خلافت حضرت امیر معاویر عن کے سپرد کر دی اور حضرت معاویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے نئے خلیفہ مقرر ہو گئے تو یہاں تک ہمارا آج کا جو لیکچر تھا کہ حضرت امیر معاویر سے مصالح تک ہم نے پہنچنا تھا وہاں تک بات ہو گئی ہے اب آپ حضرت کوئی سوالات آپ کے ذہن میں ہیں تو آپ کر سکتے ہیں یہ جو